نمبر نمبر ہے یہ سورہ بقرہ کی اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یستاحی اور بلا شک و شبہ اللہ کو کوئی جھجھک نہیں ہے یستاحی اللہ تعالی کو ترجمہ تو یوں, یوں ہو جائے گا لغت میں کہ اللہ تعالی حیا نہیں کرتا اس بات سے لیکن حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے حیاء شرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کام چھوڑ دیا جائے مثلا ایک بچہ والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا والد کی حیا سے نا کسی بڑے کے سامنے ایسی بات نہیں کرتا تو وہ حیا اور شرم کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے سگریٹ کا پینا اس جگہ پر چھوڑ دیا والد کے سامنے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جب ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ حیا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے اللہ ترک نہیں کرتا اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی مانے نہیں ہے دشواری نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے لوگوں کی وجہ سے اللہ بیان کرے گا کرے ان اللہ, اللہ کا آلہ نہیں ترک کرتا نہیں چھوڑ دیتا تو بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بہت مچھر کی فما فو کہا اور مچھر سے بڑی چیزوں کی تمہارے اعتراضات کی وجہ سے اللہ ان باتوں سے حیا کر لے چھوڑ دے خدا ایسے نہیں کرتا یہ ہے اس حیا کا مفہوم یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو روکتی نہیں یہ چیزیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضا پائن تم بڑا لمبا قصہ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی ولیمے کی اور صحابہ رضی اللہ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد باتیں کرتے رہے تو ان صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوپہر کو سو نہیں سکے اللہ نے اس پہ وہی نازل کر اللہ نے فرمایا کہ جب تم خت جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی جاؤ اور کھاؤ اور کھانا کھاتے ہی فوراً واپس چلے جاؤ ولا مستان سین بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو ان نظال نبی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وہ تنگی میں پڑ جاتے ہیں ڈسٹرب ہوتی ہے سو نہیں سکتے لیکن یہ منکم وہ شرم کھاتے ہیں تم سے یہ کہتے ہوئے کہ گھر آئے ہوئے ہیں پوچھ رہے ہیں اب کیسے کیسے کہہ دیں کہ چلے جاؤ اللہ اللہ یس من الحق اور اللہ سچی بات کو نہیں چھوڑتا سچی بات کے بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں یہ ادب اور طریقہ سکھائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیوں ایک دن خراب ہوگی کیسا مقام ہے اور کیسی عزت ہے اللہ کے ہاں ان کی اللہ نے کہا میں اس بات کو نہیں ترک کرتا نہیں کرتا تو معنی وہی ہیں جو یہاں پر ہیں کہ ان اللہ تاہیز مثلا اور اللہ تعالی چھوڑتا نہیں ہے اس بات کو کہ وہ بیان کر دے میں اس کافروں کے اعتراض کی وجہ سے خدا ہٹ جائے چھوڑ دے ایسے نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک مثال ما بہ مچھر کی فما فو کہا یا اس سے بلند چیز کی ماں کے دو ترجمے ہوئے اور دو تشریحات ایک تو یہ کہ مچھر سے بڑی چیز جیسے کہ مکھی مکڑی ابھی آیا یہ تو آسان ہے اور ایک امام ہے راضی احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نہیں چھوڑتا کہ وہ مثال بیان کرے گا تمہارے لیے مچھر سے پما فوق کہا یا اس سے بھی بڑی چیز یعنی اپنے چھوٹا ہونے میں بڑی چیز مچھر جو ہے نا اس سے چھوٹی مخلوق جو اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو چھوٹا ہونے میں بڑی چیز سمجھے مثلا پسو ہو گیا مثلا کوئی اور مچھر سے چھوٹی چیز آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں اور امام راضی چونٹی ہو گئی امام رازی رحمت اللہ نے ایک اور کمال کی بات لکھی راضی کہتے ہیں کہ جتنی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے نا بنانے والے کا کمال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے مطلب ہاتھی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کہاں ہے جگر کہاں ہے یہ چیزیں اور چونٹی میں اور چونٹی سے بھی جو چیز ہے اس میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سانے کا کمال بڑھتا ہے اللہ کا کمال بڑھتا ہے اس لیے یہ جو آپ کے یہاں سائنس کی نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ مالک نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کائنات میں رکھی ہیں اللہ پر ایمان اللہ پر یقین بڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں تو فرمایا فوافو کہا جو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے یعنی اس سے بھی بڑی چیز مگر اپنے چھوٹا ہونے کے اعتبار سے فم اللہ زینا سو وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں پر چار چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں آپ پوری آیت کو دیکھیے غور سے چار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں گی تو اب اللزینہ آمن س جو لوگ ایمان لائے فیا وہ جانتے ہیں اللہ الحق ملربیم کہ یہ سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے وہ ام اللہ کفرو اور جن لوگوں نے کفر کیا فیقول پس وہ کہتے ہیں ماضا آراد اللہ اللہ کا کیا ارادہ ہے بہذا مسئلہ ان مثالوں کو بیان کرنے میں خدا نے کیا چاہا ہے خدا کا کیا ارادہ ہے پھر یز الوبی کثیرن کثرت سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اس قرآن سے بیاحدی بہی کثیرہ اور بہت کثرت سے ہدایت پاتے ہیں وما یوز بہی اور اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا الفاصقین سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں اللہ یم قدون عہد اللہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں ممباد میسا کہی پختہ کر لینے کے بعد یہ تو پوری آیت کریم ہے یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اماں سے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے پا ام اللہ یہ تو دو مثالیں ہو گئی نا اوپر ایک شبہ پہلے تھا وہ ہو گیا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے کہا ہے تم تو مکڑی اور تم مکی کا کہتے ہو ان چیزوں کا ہم تو مچھر اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کریں گے تمہارے اعتراضات کی وجہ سے وہی رک سکتی ہے کبھی جب نہیں ہو سکتا ایسے تو اس کا نتیجہ کیا عمل ام لذینا آمنو اور عمل ام لذین کفرو دو آ نا ہے نا سامنے تو فا ام اللہ زینا آمنو فیالم وہ امل لزین کفرو فیقولون اور یہ جو فا عملہ ام آمن ہے نا جی اس کو آپ لگائیں گے وہ یہی بہ اور اللہ کسرت سے ہدایت دیتا ہے اور وہ امل لذی نہ کفرو یوز الو بہی کسرت سے گمراہ کرتا ہے تو یہ جو یوز ہے یہ یقولو نا ماضا اراد اللہ کے ساتھ ہے اور یہدی جو آ رہا ہے لفظ یہ یامون کے ساتھ ہے کہ انح الحق مل رب کہ حق جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے آگے ہے نا یوز اور یہدی سمجھ آئی دو لفظ آگے نا یوز وہ گمراہ کرتا ہے اور یہدی۔ وہ ہدایت دیتا ہے یہ یوزلو گمراہ کرتا ہے اوپر جا کر امینا کفروں کے ساتھ لگ کے اور یہدی کا لفظ جو ہے یہ جو صفت ہے ہدایت پا جانے کی امل لزینہ آمنو کے ساتھ لگ کے تو ارشاد فرمایا امل لذینا آمنو سو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان الحق مر <ربِّهِم> وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالی نے جو چیز بیان کی ہے یہ سب کچھ سچ ہے جو مثالیں بیان کی ہیں یہ مثالیں بھی سچ ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں یہ سب کی سب سچی چیزیں اور دوسری چیز وہ امل لذینہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ مناسب مثالیں بیان کرتا ہی رہے گا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے بے مسئلہ اس قسم کی مثالیں خدا کیوں بیان کرتا ہے بھئی اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں ہے اور اللہ کے پاس ساری کی ساری طاقتیں اور ہیں سمجھتے اندر سے وہ بھی تھے لیکن اقرار کس طرح اس کا کر لیتے یو بہی کثیرن بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے اللہ تعالی نے یہ جو حقیقت بیان کی ہے اس کا تعلق آ گیا نا ماضا اراد اللہ بحاظہ مسئلہ وہ گمراہ کرتا ہے اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے وہ سارے سٹیپس یہ خود لے لیتے ہیں آخر پہ موہر ہی لگنا رہ جاتی ہے پھر وہ موہر لگ جاتی اور قرآن پاک سے گمراہی بہت سے ایسے لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں علی عزب اللہ جو قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹونے ٹوٹکے اس قسم کی چیزیں شیطان خوش ہوتا ہے نا ان چیزوں سے تو قرآن کی توہین جب کرتے ہیں تو جنات شیاتی خوش ہوتے ہیں پھر وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جنات سے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کی بے حرمتی ہوئی جو کافر ہیں اور وہ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا بتاؤ ہم کیا کام کریں تو اس کے ذریعے سے پھر وہ کام کراتے ہیں اور اسی طرح قرآن پاک سے جو گمراہ ہوتے ہیں لوگ وہ ایک خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بھائی خالی ذہن رکھ کے قرآن پڑھے کہ اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی ہے خدا کی کتاب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں پہلے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ مثلا ڈارون کی تھیوری تھی نا زمانے میں اسے ثابت کرنا ہے قرآن سے اب قرآن پڑھیں گے تو ایک خاص اینگل سے اسے دیکھتے جائیں گے کہ ہاں قرآن نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ کہا یا نہیں کہا اور موڑ توڑ کے ان آیات کو پھر اسی طرف لے جائیں گے کہ ہاں اللہ نے یہ کہا یہ ہے گمراہی بیسوں ایسے مل جائیں گے ایک صاحب اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے لگے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ترجمے سے ہم نے کہا پڑھیے تو انہوں نے کہا عربی تو آتی نہیں تو انگلش میں پڑھنا ترجمہ کوئی بتائیے تو ہم نے پوچھا کس مقصد کے لیے تو کہنے لگے کہ یہ جو آج کل یہ جو وائرس ایک چلاوا ہے نہیں نہیں وہ جس کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے جو وائرس ایڈز کی ایڈز کا جو ہے کہنے لگے اسے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیزیں تھیں ان میں یہ پیدا ہوگی ہم نے کہا صاحب قرآن میں کوئی سے کیا تعلق ہے کہ ایسی کوئی چیز پیدا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کہنے لگے نہیں اسے ثابت ہم قرآن سے کریں گے اب یہ جو نظریہ ہے ہم نے کہا ایسا کوئی ترجمہ ہمیں تو معلوم نہیں یہ جو نظریہ ہے نا یہ گمراہ کرتا ہے اللہ کی کتاب اس کا موضوع انسان ہے کہ انسان کیا کریں جس سے ان کی آخرت سمر جائے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے قرآن کو اس بات کی کیا پڑھی ہے کہ سائنس نے کیا تحقیق کر لی اور کہاں پہنچے اور کہاں نہیں پہنچے آج سے پچاس سال بعد پتا چلے کہ اس طرح کا کوئی وائرس کوئی چیز تھی ہی نہیں وہ تو محض وقتی طور پہ لوگوں کو ایک خاص چیز سے روکنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا تو تو بلا بتاؤ فرض کر لو یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی وہ آیتیں کہاں جائیں گی جن سے تم نے ثابت کیا تھا کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود سمجھے نا با تو اس لیے ایسے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں کہ خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیا خالی ذہن کر کے اللہ کے در پہ سو باتوں کی ایک بات ہے کہ قرآن جب پڑھے تو اللہ تعالی کے دروازے پہ بالکل خالی کشکول لے کے حاضر ہو جائے خالی ہاتھ جا کے پھیلا دے کہ بھیک مانگنے آیا ہوں آپ کی کتاب ہے آپ کا کلام ہے مجھے بھی کچھ مہربانی کر کے اس میں سے علم دیں مجھے بتائیں اس میں سے کیا چیز ہے مجھے سمجھا دیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں میری آخرت سمر جائے اور مالک تجھ سے تعلق پیدا ہو جائے فقیروں کی طرح جائے یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے سے ایک نظریہ رکھ لیا اور جا کے اس پہ بحث کرنی وہ ہی کثیرہ اور قرآن اللہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے وہیں اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے وہ لوگ جو اپنا برتن صاف سادہ لے کے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ مانگنے کے لیے حاضر ہوا برتن الٹا رکھ لیں اور پورا بحر القاہل بھی خدا آسمان سے برسا دینا جن کا برتن الٹا ہو جاتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی داخل نہیں ہوتا برتن سیدھا رکھ کے لے کے جائے اور آجزی کے ساتھ فقیروں کی طرح مانگنے والوں کی طرح کہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اپنی علمیت اپنی چیزیں سب چیزیں چھوڑ دے حتی کے باعث اللہ کے اچھے بندے وہ کہتے تھے کہ اپنے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے کبھی کبھی جو یہ کہتا ہے نا اپنے اپنے حال کی بات ہے لیکن ان پہ بھی ایک حالت تھی وہ کہتے تھے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے اللہ سے کہ معافی چاہیے یہ نہ کہ بلا گنا جو کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا یہ وجہ ہو گئی تھی یہ وجہ وہ کہتے تھے کوئی وجہ نہیں ہو گئی تھی سیدھی طرح ارض کرے لافرمانی ہو گئی تھی اور معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے کون سی حالت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور کون سی جو کھلی ہوئی ہے سب علم آپ کے لیے اللہ برابر ہے آپ سب چیزیں جانتے ہیں میں تو صرف معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے سارے درائل بے کار معافی چاہیے بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہو تو خالی ہاتھ کشکول لے کے خدا کے پاس چلا جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا وہ میری سمجھ میں آ جائے میرا کوئی نظریہ نہیں کوئی علم نہیں کچھ نہیں یہدیب ہی کثیرہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے اللہ قرآن پاک کے ذریعے اس لیے جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرے مالک نے مجھ پہ مہربانی کا ارادہ کیا مجھ پہ کرم کا ارادہ کیا ہے اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ شیطان کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا قرآن سے اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہونے لگا ہے تو وہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ مت پڑھو مت سمجھو مت جاؤ ان جگہوں پہ جہاں پہ قرآن پاک بیان ہوتا ہے اسی لیے قرآن میں آیا ہے اللہ نے فرمایا جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے ولغو فی اونچا اونچا بولا کرو چیخا کرو تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو دوسرے چیخنے لگتے تھے اونچا اونچا بولنے لگتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑے اب بھی یہ ہوتا ہے اور شیطان آ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں کام اور فلاں چیزیں اس کا حل کرے شکر کرے اللہ کا خدا کی کتاب کی سمجھ آنا شروع یہ ہے یاہدی بہی کسی وہ مایو الو بہی اور اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کسی کو گمراہی پر نہیں چھوڑتا گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے یہ جو دے رہے ہیں ہم الفاصین مگر ان کو جو بدکار ہیں فاسک ہیں اور بدکار اور فاسک کون اس کے لیے اللہ نے آگے بیان کر دیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں فاسک ایک تو وہ ہے جو قرآن پاک نے استعمال کیا ہے قرآن کبھی یہ لفظ لاتا ہے کافروں کے لیے کہ فاسک سے مراد کافر اور کبھی اللہ تعالی اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے ان کے لیے جو کبیرہ گناہ کا احتکاب کریں اور فکہ کے ہاں کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور فکہ کے ہاں فقہ کے مسائل میں فاسک کا جہاں اطلاق ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبیرا گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر وہ کہتے ہیں فاسک کی دو قسمیں ہیں ایک آدمی جو اعلانیہ کھلے بندوں صاف کبیرا گناہ کا ارتکاب کرے لوگوں کی بھی شرمیابی نہ رہے یہ زیادہ شدید چیز ہے اور ایک جو چوری چھپے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جو چوری چھپے کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے حالات اس کی تفتیش نہ کی جائے اور نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی اور جو اعلانیہ طور پر کھلے بندوں گناہ کرتا ہے پرانے حضرات جو تھے متقدمین وہ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے بھی نماز جو پڑھی گئی وہ واجب الادا ہے دوبارہ پڑھی جائے گی لیکن اب وقت ایسے ہی آ گیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اور اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں کوئی اپنے تقویٰ کی وجہ سے نہ پڑھے تو الگ بات ہے لیکن اب مفتی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے تو پڑھ لی جائے اور اس کے بہت سے دلائل وہ دیتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حسب عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور جو لوگ آئے تھے مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھاتے تھے اور صحابۂ کے رام رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی تاکہ فتنا نہ پھیلے فساد نہ پھیلے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے بھی نماز جب انہوں نے پڑھ لی تھی تو ہمارے لیے بھی جائز ہے ہاں اپنا اختیار ہو تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائے جہاں اختیار ہی نہیں ہے وہاں بحث کیا کرنی یہ تو فکہ کی بحث ہے اور انہوں نے اس آیت کے تحت بہت کچھ لکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ فاسق ہیں اور فاسک سے مراد یہاں پر کافر